السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ و انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و انا اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد, محمد كما صليت والا عل براہیمہ ان کا حمید اللہ بار على محمد والا آل محمد کم آبار على ابراہیم والا عل براہیمہ ان کا حمید اماب باد الحدی سے کتاب اللہ و خیر الحدی ہدیو محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم محدس وک اللہ محدس وک اللہ بدا تن ذلالہ وک اللہ ذلال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا به وازرواہ وناصرواہ واتبعوا النور الذی انزلہ ماہو اولئک هم المفلحون ہر قسم کی حمد و صنا بڑائی اور کبریائی کے لائق اللہ احکم الحاکمین کی وہ ذات اقدس و اطحر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان اور خیر العم مسلمان بننے کا شرف عطا فرمایا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں ہادی کل دانائے سبل ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ذاتِ بابرکت پہ جو ہمارے لیے سورج اور چاند سے زیادہ روشن دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ شیریں اور آب حیات سے زیادہ مفید اور مؤثر دین لے کے آئے ہیں قرآ ارض پر اس قدر مخلوقات ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان آن گنت لا تعداد بے شمار اور بے حد و حساب مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا گیا ہے انسانوں میں سب سے بہتر برتر افضل اور اعلی جماعت انبیاء یا و رسل علیہ السلام کی ہے جنہیں اللہ تعالی نے پیغام رسانی کے لیے چن لیا ہے اور انبیاء یا ورسل علیہ السلام میں افضل ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ہے جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کی رشت و ہدایت کے لیے منتخف فرمایا ہے تمام انسانوں پر عموماً اور ہر مسلمان پر بالخصوص یہ لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تقریم اور ادب و احترام کرے آپ کا نام ہی ادب اور احترام کے لائق ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو آپ کی تعریف کیے بغیر رہ سکے آپ نے قریش کو توحید کی دعوت دی تو وہ آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے آپ پہ تان و تشریح اور آپ کے خلاف پروپگنڈا کرنے لگے کبھی کہتے یہ شاعر ہے کبھی کہتے یہ کاہن ہے کبھی کہتے یہ جادوگر ہے کبھی کہتے یہ مجنون ہے لیکن جب وہ آپ کا ذکر کرتے تو ان کی زبانوں سے آپ کی تعریف ہونے لگی سوچنے لگے کہ ہم آپ کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں تان و تشنی کرتے ہیں لیکن جب نام لیتے ہیں ہماری زبانیں آپ کی تعریف کرنے لگتی ہے کہ یہ کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے اکٹھے ہو گئے اور سوچنے لگے کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ ہم آپ کے خلاف پروپگنڈا کرنے میں کامیاب ہوں اور ہماری زبانوں کو آپ کی تعریف بھی نہ کرنی پڑے طویل غور و خوص کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ آج کے بعد جب بھی ہم تان تشنی کریں گے پروپگنڈا کریں گے تو آپ کا نام لینے کی بجائے کہہ کے کیا کریں گے اب سلسلہ یہ شروع ہوا وہ کہتے مزمم ایسا ہے مزم ویسا ہے مزم یہ کہتا ہے مزم یہ کرتا ہے نوز باللہ بلّہ منظال کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پریشان ہوئے آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا اللہ تا جبونا کیفا یَریف اللہ عنی شتما قریشن و لانا کیا تمہیں اس بات پہ خوشی نہیں کہ اللہ تعالی نے کس طریقے سے قریش کے سب و شتم اور تان و تشنی کو مجھ سے دور بگا دیا ہے وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کس طرح فرمایا یش تما مزم من و یا لانا مزمن و نا محمد اب مزم پہ سب و شتم کرتے ہیں مزم پہ تان و تشنی کرتے ہیں کوئی مزم ہوگا میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم محمد حمد سے ماخوذ ہے اور عربی گرامر کے اعتبار سے باب تفیل کے اسم مفول سے مبالغے کا سیگا ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ باب تفیل کی خاصیات میں سے ایک تکرار بھی ہے جس کا معنی ہوا کہ بار بار جس کی تعریف کی جائے اور ایک استمرار بھی ہے جس کا معنی ہوا کہ تسلسل کے ساتھ آپ کی تعریف کی جائے اپنے بھی تعریف کریں بیگانے بھی تعریف کریں دوست بھی تعریف کریں دشمن بھی تعریف کریں زمین والے بھی تعریف کریں آسمان والے بھی تعریف کریں جس کی جہان بھی تعریف کرے جس کی رحمان بھی تعریف کرے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کرے آپ کا نام اتنا پیارا ہے کہ جس زبان پہ آتا ہے اس سے محبت اور پیار کے پھول بکھرنے لگتے ہیں اور جس مجلس میں لیا جاتا ہے اس میں اجر و سواب کی بارش ہونے لگتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام نامی اس گرامی کو جگہ جگہ قرآن مجید کے اوراق کی زینت بنایا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے دس لیکیاں ملتی ہیں آپ کے نام نامی اس گرامی میں ایک نہیں بلکہ پورے پانچ حروف ہیں پہلے میم ہے پھر ہاں ہے پھر دو دفعہ میم ہے پھر دال ہے اگر کوئی شہادت مند بندہ یا بندی عقیدت و احترام سے آپ کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان پہ لاتا ہے تو مال کے ارض و سماپ پچاس نے کیا تھا فرما دیتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کئی فرمایا بما محمد ان اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں کئی فرمایا ماکان محمد ان ابا کے رسول اللہ وہ خاطم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو مردوں میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سے آخری نبی ہے کئی فرمایا ولزین آمن و عامل الصالحات و آمن و بیمان محمد وہ الحقوں میں رب ہم کفران ہم سیاحت ہم وہ اسلح وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک مال کیے اور اس قرآن پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اب وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا ہے اور دنیا اور آخرت کو سنوار دیا ہے کئی فرمایا وئی قال آئی سب مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ کم جمیا یاد کیجیے جب عیسا بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں میں اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تو تصدیق اور اپنے بات تشریف لانے والے رسول جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا اللہ تعالی نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو جگہ جگہ قرآن کے اوراق کی زینت بنایا ہے لیکن کسی جگہ آپ کا نام لے کے آپ کو مخاطب نہیں کیا جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا تو فرمایا یا آدم اس کو نامتا وز جو کل جنہ اے آدم اپنی بیوی کے ہمراہ جنت میں بسیرا اختیار کرو یا آدم نام لے کے حضرت نو علیہ السلام کو جب ناخلف بیٹے کے حق میں دعا کرنے سے روکا تو فرمایا نو ہو انہ سملکھ ان سال اے نو یہ تیرے اہل میں سے نہیں اس کے اعمال صحیح نہیں ہے یا نو ہو نام لے کے مخاطب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی عظیم الشان قربانی پہ جب شاباش دی تو فرمایا اے ابراہیم قد صد اختر رو یا انا قزا لکھا نظلمسنین اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں یا ابراہیم نام لے کے مخاطب کیا حضرت ذکری علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں بیٹا دیا تو فرمایا یا زکری انشر کا بے گھلاؤ میں نسم یا زکریہ ہم آپ کو بیٹی کی خوشخبری سنانے سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا یا زکریہ نام لے کے مخاطب کیا یحییٰ علیہ السلام کو آکام الہی پہ جب مضبوطی سے کار بند ہونے کا حکم دیا تو فرمایا یا یحییٰ یازل کتاب اب اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو یا یحییٰ نام لے کے مخاطب کیا حضرت موسا علیہ السلام کو جب ہم کلام ہونے کا شرب بخشا تو پھر میں تو آ اے موسا میں تیرا رب ہوں آپ اپنے نالین اتارنے دیں آپ تو کی مقدس وادی میں گھوم رہے ہیں عیسا علیہ السلام کو ان کے پیروکاروں کے طرز عمل کی بابت یا پوچھا تو فرمایا اے عیسی بن مریم کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا اپنا معبود بنا لو لیکن جب والے بتا امام الہدا شاف روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کی باری آئی تو اللہ نے انداز بدل دیے کہیں فرمایا یاسین وال الحکیم انک کلام المرسلین یاسین مجھے حکمت والے قرآن کی قسم آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں فرمایا توحا مانزل کل قرآن تشخا اللہ تشکر توحا ہم نے آپ کے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یہ تو ڈرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت کا سر چشمہ ہے کہیں فرمایا نون وما مجنون غیر ممنون مجھے قلم کی قسم اور اس کلم کے ذریعے جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں اس کی قسم آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں آپ کے لیے لا اتنا ہی اجر ہے اور آپ اخلاق کے آلہ مقام پہ فائز ہیں کہیں اوپر میں آ کلیلا نسف ہوا بن کس من ہو کلیلا اوزدا نہیں ہے ورل قرآن اے چادر لپیٹنے والے آپ رات کو قیام تو کیجیے مگر تھوڑا آدھی رات تک سے بھی کچھ کم یا کچھ بڑھا لیجئے اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت فرمائیے والے رب کا فاسبر اہل لاف میں لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے لوگوں کو ڈراگیے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اپنے کپڑے پاک رکھیے نجاست کو دور بھگا دیجئے اور زیادہ طلب کرنے کے لیے سا نہ کیجئے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کر کے دکھائیے کہیں فرمایا آئیو ہر رسول بلگ ماہ لائی لائک وہ لمتا فل پما بلتا رسالتا ولہ موقع اے رسول صلی اللہ۔ <سلام> جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے اگر ایسے نہ ہوا تو تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے کہیں فرمایا انا ارسل کا شاہدم و مبشرم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا جنت کی خوشخبری سنانے والا جہنم سے ڈرانے والا اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اسراج منیر بنا کے مبوس فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہیں آپ کا نام لے کے مخاطب نہیں کیا حالانکہ اگر اللہ نام لے کے مخاطب کرتے کوئی مذائقہ نہیں تھا ہمیشہ بڑے چھوٹے کا نام لے کے ہی مخاطب کرتے ہیں باپ بیٹے کا نام لے کے اسے مخاطب کرتے ماں بیٹی کا نام لے کے مخاطب کرتی ہے استاد شاگرد کا نام لے کے مخاطب کرتا ہے مالک اپنے نوکر کا نام لے کے مخاطب کرتا ہے اس میں کوئی بے عدبی نہیں ہوتی اللہ اگر نام لے کے مخاطب کرنا چاہتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ادب و احترام کے انداز سکھانے کے لیے آپ کو نام لے کے مخاطب نہیں کیا آپ کا نام اتنا مقدس ہے کہ جب کسی کی زبان پہ آتا ہے یا کسی کے کانوں کی سماج سے ٹکراتا ہے تو اس پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت عقیدت و محبت کے ساتھ آپ پہ درود پڑے صلی اللہ علیہ الح وسلم کہے اور جو آپ کا نام لیتے ہوئے آپ کا ذکر خیر سنتے ہوئے درود نہیں پڑتا آپ نے اسے بخیل قرار دیا فرمایا بکیل الزی من ظکر تو فلم یو سلیہ جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہوا اس نے محبت پیار عقیدت اور احترام کے جذبے سے سرشار ہو کے درود نہ پڑا وہ بخیل ہے اور جو آپ کے نام کا ادب و احتراب کرتے ہوئے عزت و تکریم کرتے ہوئے آپ پہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے اسے اللہ کی رحمتوں بخششوں اور جنتوں کی خوشخبری سنائی گئی ہے فرمایا تن آشر و خطیات و روحیات لہو آشار و درجات جس نے مجھ پہ ایک بار درود پڑا اس پہ اللہ ایک نہیں بلکہ دس رحمت نادر فرمایا صرف رحمتیں ہی نازل نہیں کرتے اس کے دس گنا بھی مٹا دیتے ہیں اسی پہ اکتفا نہیں بلکہ جنت میں اس کے دس درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں آپ کی ذات کا بھی احترام کیا جائے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہہ دی آپ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جب ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو لوگوں سے پوچھا مانا آنا میں کون ہوں عرض کیا گیا انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا اور میں اپنے منصب کے بارے میں نہیں پوچھ رہا پھر خود ہی فرمایا نا محمد اللہ عبد المطلب میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ اللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں فرمایا ان اللہ خالہ خل فی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق انسانوں میں پیدا فرمایا سما جال ہوں نے فی پھر اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم میں انسانوں کے دو گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ اربوں میں پیدا فرمایا سمجال ہم قبائل فجالانی فی خیر ہم قبیلہ پھر عربوں کے مختلف قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے قریش میں پیدا کیا سمجالا ہوں پھر قبیلہ قریش کے مختلف گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے حاشم میں پیدا کیا آنا خیر نفسا و خیر بیتا میں ذات کے اعتبار سے بھی اور خاندان کے اعتبار سے بھی عام لوگوں سے بہتر ہوں آسمانی مذاہب کے پیروکار ہونے کا دعوی کرنے والے دنیا میں تین بڑے گروہ ہیں مسلمان عیسائی اور یہودی تینوں گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کرنے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں یہودی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے اور قرآن پاک میں تو واضح یہ اعلان کیا گیا ہے ربی مستقیم دین ملت ابراہیم حلیفا آپ کہہ دیجیے میرے رب نے مجھے سرات مستقیم پر گامذر فرمایا ہے وہ دین جو مضبوط ہے جو ملت ابراہیمی کہلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مرج الخلائق ہیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ ولد ابراہیم اسماعیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا وصطفا مم بول اسماعیل بنی کنانہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا وصطفا مم بنی کنانہ تھا قریش ان اور بنو کنانہ سے قبیلہ قریش کو منتخب کیا وصطفہ من قریش ان بنی ہاشمن اور قبیلہ قریش سے خاندان بنو ہاشم کو منتخب کیا وصطفانی من بنی ہاشمن اور بنو ہاشم میں سے اور نبوت و رسالت کے لیے اس نے میرا انتخاب فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیفہ علمتہ انہ کا نبی آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ نے فرمایا میں بتہائے مکہ میں آرام کر رہا تھا اتانی ملکان اچانک میرے سامنے دو فرشتے نمودار ہوئے فن لرضر سے ایک تو زمین پہ اتر کے میرے قریب آ اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہا ان دو فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا آ ہو کیا یہ وہی ہے جن سے ملنے کے لیے ہم آئے ہیں تو دوسرے نے کہا نام جی ہاں یہ وہی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان جو معلق فرشتہ تھا اس نے میرے قریب آنے والے فرشتے سے کہا ہو بے راجو لین ان کا ایک آدمی کے ساتھ وزن کر کے دکھاؤ تو ایک تراجو منگوایا گیا ایک پڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا دوسرے پڑنے میں ایک بھاری بھرکم آدمی کو بٹھا کے جب وزن کیا گیا فرجہ تو میرا وزن اس کے مقابلے میں زیادہ نکلا تو پھر اس فرشتے نے کہا زین ہو بے آشرات دس آدمیوں کے مقابلے میں ان کا وزن کر کے دکھاؤ تراجو کے دوسرے پڑے میں دس آدمی بٹھائے گئے جب تولا گیا فرجا تو ہم ان دس آدمیوں کے مقابلے میں میرا اکیلے کا وزن زیادہ نکلا تو پھر فرشتے نکاح زن ہو بے ایک سو آدمیوں کے ساتھ ان کا وزن کر کے دکھاؤ دوسرے پردے میں سو آدمی ڈال کے جب تولا گیا تو ہوں تو میں ان سو آدمیوں کے مقابلے میں بھی وزنی ثابت ہوا تو پھر فرشتے نکاح زن ہو بے الف ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ ان کا وزن کر کے دکھاؤ ہزار آدمی دوسرے پردے میں بٹھائے گئے جب تولنے کے لیے ا ترازو کو اٹھایا گیا تو میرے والا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے زمین سے نہ اٹھا اور ہزار ادمیوں والا پلڑا ہلکا ہو کے فضا میں اج اس طرح جھولنے لگا جیسے ہوا کی وجہ سے درختوں کے پتے جھومنے لگتے ہیں مجھے یہ خوف ہوا کاننہوم ینصرونا کہ کہیں یہ میرے اوپر ہی نہ گر جائے تو پھر دوسرے فرشتے نے کہا چھوڑو یار وزن کرتے ہو امام کائنات کا اور دیکھتے ہو تعداد کو لو وزنتا ہوں بے امت ہی اگر آپ کا وزن پوری امت کے مقابلے میں کیا لگ جائے گا تو لاجا تو آپ کا وزن پوری امت سے زیادہ ہوگا ایک طرف پوری کائنات کی عزت و تقریب ادب و احترام ہو اور دوسری طرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ت ادب و احترام ہو آپ کی عزت و تقریب ادب و احترام پوری کائنات سے زیادہ ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو آپ کی ذات کا ادب و احترام کرنے کی تلقین فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاہب گاہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے واد و نصیحت کے پروگراموں کا انعقاد کیا کرتے جیسے بورا پیر کے ساتھیوں کو اللہ نے یہ شہادت بخشی ہے تشریف جیسے آپ توجہ اور انہیں ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی کو ایسے لگتا ہے کوئی کام یاد ہی نہیں آ رہا آپ کے بعض میں منافق اور یہودی بھی آ جایا کرتے دور ہونے کی وجہ سے اگر کسی صحابی کو مسلمان کو آپ کی بات صحیح طرح سنائی نہ دیتی تو وہ عرض کرتا رائے اللہ کے رسول ہمارا خیال رکھیے رایت فرمائیے آپ کا ارادہ فرما دیتے یہودیوں کو اور منافقوں کو ایک سازش سوجی انہوں نے رائنا کے لفظ کو ذرا کھینچ کے رائنا کر کے پڑھنا شروع کر دیا جس کا معنی ہوتا ہے ہمارے چرواہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں تھا اللہ تعالی نے بھیجا اور اذاب علی اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو بلکہ درخواست کرو ان نہ ہماری طرف نظر کرو فرمائیے بلکہ ایسا موقع ہی نہ پیدا ہونے دو توجہ اور انہ کے سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی آپ کے سامنے بات کرتے وقت اپنی آواز کو آپ کی بات سے اونچا کر لے بنو تمیم کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہم میں سے کسی کو ہمارا امیر سردار سربراہ مقرر فرما دیجئے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اس امت کی بہترین ہستیاں ہیں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے مشورہ طلب کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محبت کے بارے میں تجویز دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اکرا بن حابس کے بارے میں مشورہ دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر فاروق نے میری مخالفت میں یہ مشورہ دیا ہے انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا اس بات میں ان دونوں کے درمیان بات شروع ہو گئی اور گفتگو ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کچھ بلند ہو گئی اللہ نے اسی وقت یہ وہی نازل فرمائی والو تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے امال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اسی وقت قسم اٹھائی اللہ کی قسم میں زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آہستہ آواز میں بات کروں گا اور کبھی آپ کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں ہونے دوں گا اور پھر انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ما کانا عمر رضی اللہ عنہ و یسمِ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادہ حاضر آیا حتی یستفہما ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے کہ کئی دفعہ ان کی بات سمجھنے کے لیے آپ کو ان سے کہنا پڑتا اور عمر ہونچی آواز میں بات کرو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب اور احترام کر کے اہل ایمان کو ادب و احترام کے تقاضے سمجھائے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کیا فرمایا مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری کو منظروں پہ مشتمل ہے یوں کمرہ نیچے ہے ایک کمرہ اوپر ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ جس جگہ کیا فرمانا چاہیں آپ کیا فرما لیں آپ نے لوگوں سے ملاقات کی سہولت کے پیش نظر نیچے والے حصے کو منتخب کیا حضرت ابو ایوب انصاری اپنے اہل و عیال کے ہاں اوپر والے حصے پہ منتقل ہو گئے رات کا وقت تو سوئے ہوئے ہیں آنکھ کھلی اچانک حیران پریشان ہو کے اٹھے اور گھر کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے اپنی بیوی کو بھی بلایا پوچھا کیا بات ہے عرض کیا اللہ کی بندی جس جگہ ہم سو رہے تھے اس کے نیچے اللہ کے رسول بھی آرام فرما رہے یہ تو ادب و احترام منافی معلوم ہوتا ہے حضرت ابوب انساری رضی اللہ نے اپنی بارے میں جب صبح ہوئی آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اوپر تشریف فرما ہو جائیں آپ نے فرمایا آسو فلو نیچے والے حصے میں میرے لیے آسانی ہے حضرت ابوب انساری رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آسو مدائے عرض کیا اللہ کی رسول بے کے لیے آسانی ہے لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ لا آلو سکی انتا کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہو میں اپنا قدم نہیں رکھ سکتا آپ چودہ سو جان کو ساتھ لے کے عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ, پہ پہنچے اطلاع ملی قریش کے لوگ راستہ روکنے کا ارادہ کر چکے ہیں آپ کا لڑائی کا ارادہ نہیں تھا آپ نے وہاں کیا فرمایا اور ان سے مذاکرات شروع کیے قریش کے مختلف نمائندے آپ سے مذاکرات کے لیے آتے رہے آپ ان سے گفت و شنید فرماتے رہے حالات اور مصالحت کا طریقہ تلاش کیا جاتا رہا ان مصالحت کاروں میں ایک اروا بن مسعود سخی بھی ہیں جو قریش کی طرف سے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئے وہ مذاکرات کے دوران صحابہ کرام کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت و تکریم ہے وہ جس طریقے سے آپ کا ادو و احترام کرتے ہیں اس کا بھی مشاہدہ کرتا رہا مذاکرات کے بعد یا وہ قریش کے پاس پہنچا تو صحابہ کرام کے ادب و احترام کا منظر اس نے اس طرح پیش کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے اے قوم و اللہ وفت والا ملوک وفت والا کئی سر و اے قوم کے لوگوں اللہ کی قسم میں کئی بادشاہوں کے پاس وفد لے کے گیا ہوں حتیٰ کہ میں کیسرو کسرا اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں واللہ ان اِتو مالک مو صحاب ما صحاب و محمد احمد اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو اس کی ایسی عزت و توقیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی عزت و توقیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تنخا من خاما تن اللہ واقعات کا بہا جلدہ وجہ کے ادب و احترام کی یہ کیفیت ہے کہ اگر وہ اللہ مبارک نکالتے ہیں تو وہ زمین پہ گرنے کی بجائے ان میں سے کسی ایک کے ہاتھوں کی زینت بنتا ہے اور پھر وہ عقیدت و احترام سے آپ کے لام مبارک کو اپنے جسم اور اپنے چہروں پہ مل لیتے وائزا ہوں ہو دارو جب آپ انہیں کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس حکم کی تعمیل میں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تَوزَّا ہی جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطرے حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں وائزا تکلبا خفاظ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو وہ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں ہر سو سناٹا تاری ہو جاتا ہے اندو کا دراز خود تا تھا روش دن انہوں نے بہت اچھا ایک موقع تمہیں دیا ہے میری رائے یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں ان مذاکرات کی شرائط کو تبدیل کر لو اس طرح صلح حدیبیہ کا معاہدہ ترتیب پایا اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح مبین عطا فرمائی ایک دفعہ صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کچھ بزرگ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے جب بزرگ بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی باتیں قابل سماعت ہوتی ہیں بزرگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنے شروع کر دیا جی دی آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہے آپ کا پیدا ہوئے تھے آپ کا پیدا ہوئے تھے تو ایک صحابی نے ایک بزرگ صحابی حضرت کباب رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا انتا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر میں بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں یہ صحابی بھی زندہ اللہ کے رسول بھی بقید حیات ہیں اس کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی ہے کوئی عام آدمی ہوتا تو جٹ سے کہتا جی میں بڑا ہوں لیکن سوال میں موازنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اب صحابی کس طرح کہے کہ میں اللہ کے رسول سے بڑا ہوں یہ تو اس کا دل و دماغ ایمان گوارا ہی نہیں کرتا تو صحابی نے ادب و احتراب سے جواب یوں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر و منی وہ آنا اک دام و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میری پیدائش آپ کی ولادت باس آدت سے پہلے کی ہے دونوں آدمی موجود ہوں ایک پہلے پیدا ہوا ہو ایک بعد میں پیدا ہوا ہو تو پہلے پیدا ہونے والا بڑا سمجھا جاتا ہے لیکن صحابی نے یہ کہنا گوارا نہ کیا کہ میں اللہ کے رسول سے بڑا ہوں فرمایا بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں ہاں میری پیدائش آپ کی ولادت باس آدت سے پہلے کی ہے اس لیے کہ ادب اور احترام یہ ایمان کا تقاضا ہے خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب و احترام کرنا ایمان کی اترا ہے اور آپ کی بات کا ادب و احترام کرنا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ ایمان کی انتہا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت آپ کی زیارت کے لیے آئی ان میں سے کچھ کہنے لگے انا لے صاحب کم حاضہ ماسالا فضر اور جس ہستی سے ملاقات کے لیے آئے ہو ان کی ایک مثال ہے وہ بیان کرو تو ان میں سے کچھ کہنے لگے ان نائمون یہ تو سوئے ہوئے ہیں دوسروں نے فوراً ان کی سرزرش کی ان آپ کی آنکھیں تو آرام کرتی ہے لیکن دل بیدار رہتا ہے تو پھر انہوں نے کہا ماسالوہ کا ماسال راجولن بنا وجالفا دباس داخل الدار. مِنَ وَمَنْ لَمْ لَمْ يُدْخِلِ وَلَمْ مِنَ مثال ہے کے کھانے چنوا دیے اور ایک شخص کو دعوت دینے کے لیے بھیجا اب جو اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرے گا اب اس گھر میں داخل بھی ہوگا اور اس گھر میں موجود نعمتوں سے مستفید بھی ہو جائے گا اور جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا اور نہ تو اس گھر میں قدم رکھ سکے گا اور نہ اس گھر میں موجود کسی نعمت کو چکھ سکے گا فرشتے کہنے لگے کہ مثال تو بڑی اچھی ہے لیکن آپ لوہا نہ اس کی تعبیر تشریح تعویل کرو تاکہ آپ سمجھے اور لوگوں کو سمجھا دیں پھر کچھ نے کہہ دیا انہو نہ ہو آپ تو سوئے ہوئے ہیں تو دوسروں نے فوراً سرد رج اِنَّ <يَقْزَان> ہم نے تمہیں بتایا نہیں کہ آپ کی آنکھیں تو آرام کرتی ہیں لیکن آپ کا دل نہیں سوتا وہ بیدار رہتا ہے تو جنا وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر ہے وہ جنت ہے اور جنت کی طرف دعوت دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی کی کی، اللہ کی, کی،, کی نا فرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی محمد فارکنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان حق اور باطل کی تفریق کرنے کے لیے اب بھیجے گئے ہیں دو چار اماموں کی بات نہیں دو چار سو خطیبوں کی بات نہیں دو چار ہزار ہزاروں اور مشتحدوں کی بات نہیں بلکہ پوری کائنات کی اب بات ایک طرف ہو اور آمنہ کے لال کی حدیث دوسری طرف ہو پوری دنیا کے اقوال و وارا رد کیے جا سکتے ہیں لیکن نبی کی حدیث کے دامن کو چھوڑا نہیں جا سکتا اہل حدیث کا تو عقیدہ ہے یہ نظریہ ہے ہم اللہ بصیرت یہ کہتے ہیں امام کی بات غلط ہو سکتی ہے خطیب کی بات غلط ہو سکتی ہے مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے مشتحد کی بات غلط ہو سکتی ہے فقیر کی بات غلط ہو سکتی ہے مفسر کی بات غلط ہو سکتی ہے محدث کی بات غلط ہو سکتی ہے ہر با کمال کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن آمنا کے لال کی بات کبھی غلط ہے؟ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ باقی لوگ اپنی مرضی سے بولتے ہیں اور آمنا کے لال اللہ کے حکم سے ہی لب کھولتے ہیں وما یا کون ہوا واہ یو یوہ وہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں وہ جو کہتے ہیں وہی ہے جو ان پہ اتاری جاتی ہے اور جب یہ بات کسی کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ حدیث نبوی پہ قربان ہو جاتا ہے کہنے والا کہتا ہے سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتا حدیث کیا ہے اور نبی پاک کی بات کو حدیث کہتے ہیں اگر لوگوں کو یہی سمجھ آ جائے نا تو اللہ کی قسم کبھی سے نفرت نہ کرے اہل اہل سے سے پیار کرے سے محبت کرے سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ ہوا دل ہو جا سے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں نبی کی حدیث کو مانو تو لوگ کہتے ہیں یہ اماموں کو نہیں مانتے نے کہہ دیا ہم اماموں کو نہیں مانتے اللہ کی کسم ہم اماموں کو مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں امام مالک کو بھی مانتے ہیں امام شافی کو بھی مانتے ہیں امام محمد بن ہمبل کو بھی مانتے ہیں راہ اللہ تعالی بلکہ ہم تو یا یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری بھی امام ہے امام مسلم بھی امام ہے امام ابو داؤد بھی امام ہے امام ترمزی بھی امام ہے امام نسائی بھی امام ہیں امام ابن ماجہ بھی امام ہیں امام ابن تیمیہ بھی امام ہیں امام ابن قیم بھی امام ہیں بلکہ ہم تو اماموں کے بارے میں بڑے وسیع نظر ہیں ہم تو تمام مساجد میں جتنے لوگ نمازیں پڑھانے کی شہادت حاصل کرتے ہیں ان کو بھی امام مانتے ہیں رحمانیہ مسجد بورا پیر میں نماز پڑھانے والے حافظ اختر ضیا کو بھی میں امام مانتا ہوں لیکن ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی امام ہیں وہ امام کائنات کے غلام ہیں سکہ عکا کا چلتا ہے غلاموں کا نہیں دین نبی کا ہوتا ہے اماموں کا نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کال کو لیتے ہیں حدیث نبی کے ترازو میں تول کے دیکھتے پورا اترتا ہے تو سارا کھو پہ شافی کے کال کو لیتے ہیں اڈیسے نبی کے تراجو میں تول کے دیکھتے ہیں پورا اترتا ہے تو سارا کھو مالک کے کال کو لیتے ہیں اڈیس نبی کے تراجو میں تول کے دیکھتے ہیں پورا اترتا ہے تو سارا کھو پہ امام احمد بن ہمبل کے کال کو لیتے ہیں حدیث نوی کے ترازو میں تول کے دیکھتے ہیں اگر پورا اترتا ہے تو سارا آنکھوں پہ اور اگر کسی کا بھی کال نبی کی حدیث سے موافق نہیں ہوتا ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے یہی ادب و احترام رسول اور یہی عزت و تکریم رسول کا تقاضا ہے باقی کسی کی بات کو نہ مانے تو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نبی کی بات نہ مانے تو ایمان میں کچھ باقی نہیں رہتا یہ روکتے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ادب و احترام کرنا اس کے سامنے سار تسلیم خم کر دینا رشد و ہدایت ہے اور اسے انحراف کرنا گمراہی اور ضلالت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو بکتے ہوئے غلام بن کے آئے تھے انہیں خریدا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کو ان کی شادی کی فکر لاحق ہوتی ہے زید رضی اللہ عنہ ہو جب جوان ہوئے آپ کو اس کے رشتے کی فکر لاحق ہوئی پھر آپ نے ایک رشتے کا انتخاب کر لیا یہ رشتہ کوئی عام سا رشتہ نہیں تھا بلکہ خاندان قریش کی اعلی ترین ہستی رشتے میں آپ کی پھوپی ذات بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا تھا آپ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا یاد اینی ارید و ان او زوے جو کا زید اب نا ہارسا اے زینب میں نے زید بن ہارسا رضی اللہ عنہ کے ساتھ تمہاری شادی کا ارادہ کیا ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ولا کنی لا راہو لے نفسی والا لے آفال میں انہیں اس کام کے لیے پسند نہیں کرتی اور نہ ہی میں یہ کام کروں گی آپ نے پوچھا کس لیے تو سیدہ زینب نے عرض کیا آنا آئے قومی و بند تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ اپنی قوم کی معزز ترین فرق اور آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں ہم سردار وہ غلام ہم آسمان وہ زمین بلا آسمان و زمین کا بھی کبھی کل ملاپ ہوا ہے جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے فق ذل مبینا کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر انہیں اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی نبوت پہ اپنی جان مال اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کس طرح سے تو مجھے ایمان سے ہٹنا پڑے گا دامنے رسالت سے اور مجھے دور جانا پڑے گا فوراً عرض کیا قد عطا تو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسنا معاشیتا اللہ کے رسول مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے آپ جو چاہے سو کریں تو آپ نے سیدہ زینب کا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ادب و احترام آپ کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ایمان کا تقاضا ہے اور اس سے انحراف کرنا ایمان کے منافی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہررا میں بہنے والے نالے کے پانی میں کچھ جھگڑا ہو گیا سے وہ دونوں اپنی کھجوروں کے باغات کو سیراب کیا کرتے تھے اور دونوں یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ نے دونوں کے موقف کو سنا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا باغ پانی کے بہاؤ کی طرف پہلے آتا تھا اس لیے پانی پہ پہلا حق ان کا تھا تو آپ نے فرمایا اس کے یا زبیر سمار سے لمال اے زبیر تم اپنی کھجوروں کے باغ کو پانی لگاؤ اور پھر پانی اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دو تاکہ اس کی کھجوروں کا باغ بھی شراب ہو جائے بڑا دہ فیصلہ تھا لیکن اس انساری نے اس پہ اتراض داغ دیا کہنے لگا ان کا نب نام ماتے کا حضرت رضی اللہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے جیسے ہی اس نے آپ کے فیصلے پہ اتراض کیا اللہ تعالی نے آسمانوں سے یہ حکم نازل کر دیا فلا فلاں لا یو میں کا بینا لا یا جم مما سے وایو سلیم و مجھے اپنا رب ہونے کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں کہیں قلم کی قسم اٹھائی کہیں کتاب کی قسم اٹھائی کہیں تینوں زیتون کی قسم اٹھائی کہیں تورے سینین کی قسم اٹھائی کہیں بلاد العامین کی قسم اٹھائی کہیں زمین کی قسم اٹھائی کہیں آسمان کی قسم اٹھائی کہیں سورج کی قسم اٹھائی کہیں چاند کی قسم اٹھائی کہیں ستاروں کی قسم اٹھائی کہیں دریاؤں کی قسم اٹھائی کہیں پہاڑوں کی قسم اٹھائی اور کہیں اہجار کی قسم اٹھائی اور کہیں اشجار کی قسم اٹھائی لیکن جب یہ فیصلہ سنانے کا وقت آیا کہ نبی کی بات کا ادب احترام نہ کرنے والا اس کے سامنے سار تسلیم ا خام کرنے والا مومن رہ سکتا ہے یا نہیں تو اللہ تعالی نے مخلوقات میں سے یا کسی چیز کی قسم نہیں اٹھائی بلکہ اپنی ربوبیت کی قسم اٹھائی اور فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموكا فيما شاجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم احراج مما قضيت ويسلموا تسلیما مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو منصف نہ مان لے اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دل میں کوئی گھٹن محسوس نہ کرے اب بلکہ اسے بس سرو چشم تسلیم کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کس طرح ادب و احترام کیا جانا چاہیے کس طرح آپ کے فرمان کی عزت و تقریب ہونی چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پہ عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے مسجد نبی کا سین کھچا کچ خچ بھرا ہوا ہے آنے والے لوگ جگہ کی تلاش میں سرگردہ پھر رہے ہیں آپ خطبہ اشاعت فرمانے کے لیے تشریف لائے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے لوگوں کو ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ بس جو جہاں کھڑا تھا وہی بیٹھ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی دروازے سے داخل ہو رہے تھے جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں ایک پاؤں اندر دوسرا قدم باہر ہے نبی کا فرمان سنا تو وہی بیٹھ گئے یہ گوارا نہ کیا۔ کہ اپنا قدم آگے کر لیں یا آگے والا قدم پیچھے کر لیں کچھ دیر کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن تو دروازے پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو فرمایا عبداللہ مسود, عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ آپ کا حکم ملا تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس جگہ سے آگے بڑھے مسجد نبی کا سین کچا ہے گرمی شریف گرمی کی شدت و شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نالین مبارک پہنے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں اور آپ نالین مبارک پہن کے صحابہ جوتے پہن کے نماز ادا کر رہے تھے اسنائے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین مبارک اتار کے ایک طرف رکھے تو صحابہ کرام نے بھی آپ نے اپنے جوتے اتار دیے نماز مکمل ہوئی آپ نے صحابہ سے پوچھا ماں کم اللہ خا نالم اور تمہیں کون سی چیز نے جوتے اتارنے پہ مجبور کیا ہے لگے رہی ناقا نِعَلَنَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نالین مبارک اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے, اپنے جوتے اتار دیے تو آپ نے فرمایا انتہانی میرے پاس تو حضرت علیہ السلام آئے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ نالین مبارک کے نیچے کوئی ناپسندیدہ چیز لگی ہوئی ہے میں نے تو اپنے نالین اس لیے اتارے اور تم جوتے اتارنے سے زبانیں تو خاموش ہیں لیکن زبانیں ہار سے وہ رض کر رہے تھے اگر وجہ پوچھ کے عمل کرتے پھر ایمان کیسا ہوتا حضرت ابو انصاری کے گھر میں محفل جمی ہوئی ہے شراب کا دور چل رہا ہے حضرت انصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کام عمر تھا اس وجہ سے ساکی کے فرائض میرے ذمہ لگائے گئے اس وقت شراب حلال تھی میں جام بھر بھر کے لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا تھا اور لوگ پی رہے تھے اچانک ایک آواز سنائی گئی اللہ ان الخمرہ رے مت اے لوگو اللہ کے رسول کی طرف سے شراب حرام قرار دے دی گئی ہے جو جام جہاں تھا وہی رک گیا کہتے ہیں یہ چھوٹتی نہیں لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر رکتی بھی نہیں فرماتے ہیں حضرت ابو تالا نے مجھے کہا یانس فاخر جفا رے کہا جلدی کرو شراب کے مٹکے نکال کے گلی میں بہا دو فخرج تو ہا فرق تو ہا میں نے مٹکے نکالے اور گلی میں بہا دیے جس جس نے یہ منادی سنی اس نے شراب گلی میں بہا دی فجرات فی سیکا کل مدینہ اور شراب مدینے کی گلیوں میں اس طرح بہ رہی تھی جیسے برسات کے بعد برسات کا پانی بہ رہا ہوتا ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر گردن جھکائی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ایمان کا تقاضا ہے کامیابی کا راستہ ہے ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کی ذات کا احترام کرتے ہیں لیکن بات ماننے کے روادار نہیں ہوتے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی بات پہ تو جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ ادب و احترام ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا میرے بھائیو ایمان کا تقاضا ہے ہم آپ کی ذات کا بھی احترام کریں اور آپ کی بات کا بھی احترام کریں یہی کامیابی کا راستہ ہے جس کا مالکِ عرض و سامان اس طرح اعلان فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَّاسَرُوهُ وَتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَاہُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے انہوں نے آپ کی عزت و توقیر کی عدب و احترام کیا آپ کی مدد اور نصرت کی آپ کے حکام پہ عمل پیرا رہے اور اس نور قرآن کی پیروی کی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ ہمیں اپنے رسول کا ادب و احترام کرنے کی توفیقرما رہے یہ زندگی کے ایام خوشی غمی معاملات عبادات آپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور موت کے بعد جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا آمین و آخرا الحمد للہ رب العالمین